وهو يا يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا کا بُنْيَانٌ نرسوس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 لگ بھگ ڈھائی ماہ کے وقفے کے بعد ہم اللہ کے نام سے دوبارہ مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب کے سلسلہ وار درس کا آغاز کر رہے ہیں یہ منتخب نصاب کتابی صورت میں بھی مطبوعہ موجود ہے لیکن اس کی ترتیب سے یہاں تھوڑا سا فرق واقع کر رہا ہوں اس لیے کہ اس کتاب میں اس کے منتخب نصاب کے چوتھے حصے میں پہلا درس تو سورہ حج کی آخری رقو پر مشتمل ہے وہ اس وقفے سے قبل الحمدللہ للہ کے ہمارے نشتماعات میں ہو چکا تھا اس کے بعد دوسرا درس چوتھے حصے کا سورہ توبہ کی آیت نمبر چوبیس پر مشتمل ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک حدیث نبوی علا صاحب صلاحت وسلام بھی اس درس میں شامل ہے میں اس درس کو مؤخر کر رہا ہوں اور اس سے پہلے یہ سورت صف کا مطالعہ شروع کر رہا ہوں انشاءاللہ اس کے بعد پھر ہم سورت توبہ کی اس آئے مبارکہ اور اس حدیث نبوی کا مطالعہ کریں گے حسب معمول اور حسن اتفاق سے اس درس کے شروع میں بھی چار تمہیدی امور ہے سب سے پہلے ہمیں اپنے ذہن میں تازہ کر لینا چاہیے کہ اس منتخب نصاب میں جو سلسلہ مضامین چل رہا ہے اور اس میں جو ترتیب ہے اس کے اعتبار سے ہم اس وقت کس مقاب پر ہیں یاد ہوگا کئی بار یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ یہ منتخب نصاب چھ حصوں پر مشتمل ہے اس کا مرکز و محور بھی کہہ اور مبلہ و مدار بھی کہہ وہ سورت العصر ہے سورت العصر اس کا نقطہ آغاز بھی ہے سورت العصر میں انسان کی کامیابی کی چار شرائط کا بیان ہے ایمان عمل صالح تواصب الحق تواصب الصب تو اس کے چار حصے تو ان چاروں شرائط کی کسی قدر تفصیل پر مشتمل ہیں پہلے حصے میں سورت العصر کے علاوہ تین اور جامع اسباق ہیں اور پھر آخری اور چھٹا حصہ پھر ایک نہایت جامع صورت پر مشتمل ہے سورہ حدید ہم اس منتخب نصاب کے تین حصے مکمل کر چکے یعنی پہلا حصہ جو جامع اسباق پر مشتمل تھا دوسرا حصہ جو ایمان کے مباحث اور اس کی تفاصیل پر مشتمل تھا تیسرا حصہ جو عمل صالح کی تفاصیل پر مشتمل تھا اب یہ چوتھا حصہ ہے کہ جو در حقیق کا سورت العصر میں جو تیسری شرط نجات بیان ہوئی ہے تواصب بالحق اس کے ضمن میں کچھ مزید مباحث پر مشتمل ہے یہ مزید کا میں نے کیوں استعمال کیا ہے ابھی اس کی وضاحت ہو جائے گی تواصب بالحق کے ضمن میں دو باتیں نوٹ کر لیجئے کہ وسیعت سے جب باب تفاؤ تواصی بنتا ہے تو اول تو وسیعت میں بھی تاکید کا مفہوم موجود ہے وسیعت جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو کوئی نصیحت یا کوئی کلم خیر یا کوئی ہدایت جو تاکید کے ساتھ کی جائے اور عام طور پر اردو میں تو یہ لفظ مستعمل ہے صرف انتقال کے وقت جو وصیت کی جاتی ہے اس کے لیے پھر اس سے جب باب طفاول میں یہ معدہ آتا ہے تواسی تو اس میں دو اضافی مفہوم پیدا ہوئے ایک مشارکت مل جل کر یہ کام کرنا گویا کہ یہ کام ایک اجتماعیت کا متقاضی ہے اور دوسرے اس میں مبالغے کا اور تاکید کا مزید رنگ پیدا ہوتا ہے تواصب الحق جو سورت العصر میں انسان کی کامیابی کی شرائط میں سے تیسری شرط کے طور پر بیان ہوئی ہے میں نے اس لیے لفظ مزید استعمال کیا تھا کہ ہمارے اس منتخب نصاب کے حصہ اول میں بھی اس کی کچھ اور متبادل اصطلاحات وارد ہو چکی ہیں چنانچہ تیسرے درس میں جو سورہ لقمان کے دوسرے رقو پر مشتمل ہے ایک نہایت جامع اصطلاح آ چکی ہے امر بالمعروف معروف نہیں انل مل نیکی کا خیر کا بھلائی کا معروف چیز کا حکم دینا مشورہ دینا اور بدی برائی من کر اس سے روکنا یہ گویا کے تواسم الحق کے لیے ایک متبادل اصطلاح ہے اسی طرح اسی حصہ اول کے چوتھے درس میں ایک اور جامع اصطلاح وارد ہو چکی ہے دعوت ومن احسن قولا ممن دعا وعمل صالحا اننی من واسمین قرآن مجید میں متعدد مقامات پر آیا ہے ضال اللہ بے الحق اس کائنات کا سب سے بڑا حق خود اللہ تعالی کی ذات ہے تو اللہ کی طرف بلانا یہ گویا کہ تواسیب بالحق کی بلند ترین شکل ہے اسی کے ضمن میں پھر سورہ حج کے آخری رقو میں ایک اصطلاح وارد ہو چکی ہے شہادت على الناس رسالت کا مقصد رسول کیوں بھیجے جاتے رہے تاکہ وہ گواہی دیں اللہ کی طرف سے اللہ کے دین کی اور اللہ تعالی کی طرف سے جو بھی پیغامات آئے ہیں ان کا عملی نمونہ بھی پیش کرے زبان سے بھی اس کی گواہی دے اور یہی اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے ختم ہو جانے کے بعد یہ فرض منصبی ہے جو اجتماعی طور پر امت مسلمہ کے حوالے کیا گیا نئے یقون اور رسول و شہید الم و گواہی دے دا لوگوں پر اور اس کے ذمن میں جو محنت جو جد و جہد جو اشار جو قربانی جو مشقت انسان اٹھائے گا اس کا جام عنوان آ چکا ہے جہاد چناتے سورہ حج کے آخری رکوع میں استلاح آ چکی ہے وہ جاہدوف اللہ حق کا جہاد اور اب اصل میں یہی اصطلاح جو سورہ خجرات میں بھی آ چکی تھی کہ یہ جہاد فی سبید اللہ یہ ایمان کے لوازم میں سے ہے ایمان کا رکن لازم ہے ایمان حقیقی کی تعریف آ چکی ہے آیت نمبر چودہ میں حجرات کے ان نم الومن الزین و رسول جاہدو بے والی ونفیل کا حقیقتا مومن اور سچے مومن تو بس وہی ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر پھر شک میں نہیں پڑے اور انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اور کھپائی اس میں اپنی جانے بھی اور اپنے بال بھی یہی لوگ ہیں کہ جو حقیقت المومن ہیں یہی لوگ ہیں کہ جو اپنے دعوی ایمان میں سچے گویا کہ ساری بحث تواسب الحق کی اب ہمارے اس منتخب نصاب میں آ کر مرکوز ہو گئی ہے ایک اصطلاح پر اور وہ ہے جہاد سبیل اللہ اگرچہ جہاد اللہ کا وفوب کیا ہے اس کے مراحل کیا ہیں اس کے مراتب کیا ہیں مدارج کیا ہیں اس پر ایک مفصل گفتگو اس وقفے سے قبل ہو چکی ہے لیکن یہ کہ جیسا کہ آپ نے شاید اگر وہ اشتہار آپ کی نظر سے گزرا ہو جو کل تقسیم کیا گیا ہے اس علاقے میں تو واقعہ یہ ہے کہ جہاد اور سبیل اللہ کے موضوع پر قرآن حکیم کی جامع ترین صورت یہ صورت اس صف ہے کہ جس کا اب ہم کا آغاز کر رہے ہیں دوسرا تنجیدی معاملہ یہ ہے کہ مصف میں ہم اس وقت کس مقام پر ہیں اس کے اعتبار سے بھی کچھ اپنے ذہن میں بعض باتوں کو تازہ کر لینا چاہیے یاد ہوگا اس سے پہلے تفصیل سے بیان ہو چکا ہے پرانے حکیم میں سات منزلیں جو معروف ہیں اور اسی طریقے سے مکی اور مدنی صورتوں کے سات گروپ اگرچہ کہیں کہیں ان میں توافق بھی پیدا ہو جاتا ہے لیکن یہ کہ عام طور پر یہ دونوں سلسلے یہ علیحدہ علیحدہ چلتے ہیں چنانچہ جو آخری منزل کہلاتی ہے قرآن حکیم کی جو سورہ کاف سے شروع ہوتی ہے یہ آخری منزل سورہ کاف سے اور اختتام مصف تک اس میں مکی اور مدنی صورتوں کے دو گروپ ہیں چھٹا گروپ اور ساتواں گروپ یہ جو چھٹا گروپ ہے جو سورہ کاف سے شروع ہوتا ہے اور سورہ تحریم پر ختم ہوتا ہے یہ ان ساتوں گروپوں میں ایک بڑی امتیازی شان کا حامل ہے چناتی اس کی جو مکی صورتیں ہیں وہ جو ظاہری پہلو ہے قرآن مجید کا ظاہری حسن اس کی ادبیت اس کی فصاحت اس کی بلاغت اس کے اندر ایک ملکوتی گنا اس میں سوتی ہم آہنگی اس اعتبار سے قرآن حکیم کا حسین ترین حصہ ہے سات صورتیں ہیں سورہ کاف سے لے کر سورہ واقعہ تک انہی میں ایک سورہ مبارک کا سورت الرحمان بھی ہے جس کے بارے میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول نقل ہوا ہے کہ آپ نے فرمایا سورت الرحمن عروس القرآن یہ سورہ رحمان جو ہے یہ قرآن حکیم کی دلہن ہے چنانچہ سورہ قاف پھر سورہ زاریات پھر صورت الطور سورت النجم سورت القمر صورت الرحمن سورت الواقع واقعہ یہ ہے کہ جہاں تک ادبیت کا فصاحت کا بلاغت کا عزوبت کا مٹھاس پھر صوتی آہنگ اس کے اعتبار سے قرآن حکیم کا حسین ترین حصہ ہے جو اس کی مدنی صورتیں ہیں دس صورتیں ہیں یہ, یہ بھی بہت سے اعتبارات سے بہت منفرد اہمیت کا حامل حصہ ہے پورے قرآن مجید میں سب سے پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ کاغذات کے اعتبار سے مدنی صورتوں کا اس سے بڑا کوئی گلدستہ قرآن حکیم میں موجود نہیں ہے اگرچہ حجم کے اعتبار سے تو جو پہلا گروپ ہے مدنی صورتوں کا سورت البقرا صورت عمران سورت النساء سورت المائدہ یہ سب سے بڑا حصہ ہے آپ کو معلوم ہے کہ سوا چھ پاروں پر مشتمل ہے لیکن یہ کہ بہرحال تعداد کے اعتبار سے تو صورتیں چار ہی بنتی ہیں جبکہ یہاں دس صورتیں ہیں سورہ حدید سے شروع ہو کر سورہ تحریم تک جو ان میں جو مخصوص جو اس کا قدر مشترک ہے ان صورتوں کی وہ یہ ہے کہ اس میں خطاب ہے امت مسلمہ سے بحثیت امت مسلمہ ان صورتوں میں کفار سے خطاب براہ راست نہیں ہے کفار مشرقین سے تو سرے سے خطاب نہیں ان کا سرے سے تسکرہ بھی نہیں البتہ اہل کتاب سے بھی کوئی خطاب نہیں ہے کہیں کہیں ان کا تذکرہ موجود ہے لیکن وہ تذکرہ بھی بطور نشانے عبرت کہ مسلمانوں تم سے پہلے آج جس مقام پر تم فائز ہو گئے ہو تمہیں امت مسلمہ کی حیثیت حاصل ہوئی ہے تم اس زمین پر اللہ کے نمائندے ہو اس کے دین کے علم بردار ہو اس کی کتاب اور شریعت کے حامل اور امین ہو تم سے پہلے یہی مقام ایک اور امت کو حاصل رہا ہے وہ سابقہ امت ہے امت مسلمہ بنی اسرائیل انہوں نے جب اپنے فرض منصبی میں کوتاہی برتی جو مشن ان کے حوالے کیا گیا تھا اس سے بے وفائی کی تو جو ان کا حشر ہوا ہے انہیں جو صدائیں ملی ہیں گویا کہ اب وہ ایک نشان عبرت کے طور پر تمہارے سامنے موجود ہے تو ان صورتوں میں ان کا حوالہ ہے ان کا تذکرہ ہے بطور نشان عبرت ان سے خطاب نہیں ہے خطاب تمام تر مسلمانوں سے اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ یہ صورتیں سوائے ایک استثنا کے باقی سب کی سب زمانہ نزول کے اعتبار سے جو مدنی دور ہے سیرت النبی کا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بھی سے آخر سے متعلق ہے سن پانچ ہجری کے بعد سے جو زمانہ ہے حضور کے انتقال تک یہ زمانہ زمانہ نزول ہے ان صورتوں کا اور ظاہر بات ہے کہ اس وقت مسلمان ایک امت کی حیثیت سے نمایاں طور پر سامنے آ چکے تھے پھر امت مسلمہ میں بھی یہاں جو اصل روئے سخن ہے وہ ان لوگوں کی طرف ہے کہ جن کی جانب سے کچھ کمزوری کا اظہار ہو رہا تھا یہ بات اچھی طرح سمجھ لینے کی ہے کہ اگرچہ جو سابق الاولون تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ان میں کسی ذوف کے آثار نہیں پیدا ہوئے اس کا کوئی گمان نہیں کیا جا سکتا کہ ان کے جذبہ ایمان میں اور جوش جہاد میں کوئی کمی آئی ہو لیکن چونکہ مدنی دور میں کثیر تعداد میں اب نئے لوگ شامل ہو رہے تھے یہ جو نو وارد تھے ظاہر بات ہے کہ ان کا وہ مقام اور مرتبہ بالعموم نہیں تھا کہ جو سابق الاولون کا تھا جو لوگ مکے میں ایماندار ہیں ظاہر بات ہے کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو کلمہ شہادت زبان پر لاتے ہی اس وقت تھے جبکہ یقین اس درجے راسک ہو چکا ہوتا تھا قلوب میں کہ انسان ہر مصیبت جھیلنے کے لیے اس کے لئے تیار ہو ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہو اس لیے کہ صاف نظر آتا تھا کہ جیسے ہی کلمہ شہادت ادا کریں گے مار پڑنی شروع ہو جائے گی مصائب کا آغاز ہو جائے گا اس لیے کہ مکہ شہد اور جو روسائے قریش تھے وہ جانی دشمن تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے رضی اللہ تعالی علوم اجمائی لہذا وہاں تو وہی لوگ یہ جرد کرتے تھے اور جسارت کرتے تھے جن کے دلوں میں یقین آخری درجے میں پیدا ہو چکا ہوتا مدینہ منورہ میں آنے کے بعد بہرحال وہ صورت بدل گئی اب ایمان لانے کے نتیجے میں فوری طور پر کوئی مصیبت کوئی تکلیف کوئی آزمائش نہیں تھی وہ آزمائش تو اسی وقت آتی تھی جب جہاد اور کتاب کا حکم ہوتا تھا کہ نکلو اللہ کی راہ میں اور اس میں بھی چونکہ عام طور پر غزوہ تبوک تک سن نو ہجری تک صرف ترغیب و تشویق کا معاملہ رہا ہے نفیر عام نہیں تھی کہ ہر مسلمان کے لیے اس میں شرکت لازم کر دی گئی ہو. لہذا کوئی ایسی بڑی آزمائش جو ہے فوری طور پر مسلمانوں کو پیش نہیں آتی تھی لہذا اب جو آمد شروع ہوئی ہے اور مسلمان جو اسلام لانا شروع کیا لوگوں نے تو اب ظاہر بات ہے کہ ان کا رنگ وہ نہیں تھا کہ جو ان لوگوں کا تھا جو مکے میں ہی تھے اس اعتبار سے اگر جائزہ لیں گے تو جو اوسط کا حساب ہے اوسط کے حساب سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب وہ جذبہ وہ جوش و خروش وہ جذبات ایمانی اور وہ جوش جہاد جو ہے بالعموم موجود نہیں تھا کہ جو ابتدا میں تھا بس اس کو سامنے رکھ کر ان صورتوں میں آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کو کچھ ملامت کا انداز کچھ زجر کا ڈانٹ ڈپٹ کا انداز جیسا کہ اسی صور مبارکہ کی دوسری آیت میں آ جائے گا یا یو الزینتقول فلون اہل ایمان کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں کب اور اب مختلح ان مالا تفلون اچھی طرح کان کھول کر سن لو کہ یہ تمہارا طرز عمل کے زبان سے دعوی ایمان کے اور محبت رسول کے اور اللہ تعالی پر یقین اور اعتماد کے لیکن عمل میں اس کے برک صورت جو ہے یہ در حقیقت اللہ تعالی کے غضب کو بھڑکانے والی اور شدید بیداری پیدا کر یعنی بجائے لینے کے دینے پڑ جائیں گے یہ جو تمہارا قول اور عمل کا تضاد ہے قول اور فیل کا تضاد ہے بجائے اس کے کہ یہ ٹیبل ہو اس سے تمہیں دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور سرخروئی حاصل ہو الٹا حساب ہو سکتا ہے کہ لینے کے دینے پڑ جائیں گے. یہ جو انداز ہے نم اتقول مالا تفلون قبور مختر اند اللہ انتقول مالا تفلون یہ آپ ان صورتوں میں دیکھیں گے بار بار آیا ہے چنانچہ پہلی سورہ مبارکہ جو ہے سورہ حدید اس میں بھی وما لکم اللہ تو تمہیں کیا ہو گیا ہے کیوں اللہ پر ایمان اور یقین پختہ نہیں رکھتے کیوں اپنا پورا اعتماد اور توکل اللہ کے ساتھ کے ساتھ منسلک نہیں کرتے وما اللہ تم سے کوفیزہ بلّہ تمہیں کیا ہو گیا اللہ کی راہ میں خرچ کیوں نہیں کرتے اس وسعم میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو زجر کا توبیخ کا ڈانٹ کا ڈپٹ کا جھجوڑنے کا انداز ہے وہ ان صورتوں میں قدرے مشترک ہے اس اعتبار سے اگر غور کیا جائے تو ہم لوگوں کے لیے تو گویا کہ یہ حصہ قرآن مجید کا نہایت اہم ہے اس لیے کہ وہ کیفیات جن کا ابھی یوں سمجھیے کہ سرے سے کوئی ابھی صرف ظہور ہی شروع ہوا تھا وہ اسم لال یا جوش جہاد میں اور جذبہ ایمان میں کوئی کمی یہ تو گویا کے ابھی تو نہ ہونے کے برابر تھی یہ تو دور جو ہے وہ،, وہ تو بہترین دور ہے ہماری تاریخ کا امت مسلمہ کی تاریخ کا بہترین دور ہے لیکن یہ کہ اس کو جو ایک موضوع بنا کر اللہ تعالی کی طرف سے جو ہدایات آئی ہیں آج جب کہ ہمارے ہاں وہ ایمان حقیقی تو تقریباً انقا کے درجے میں ہے اگر کسی کو کچھ توفیق نصیب بھی ہوتی ہے تو بس یہ کہ کچھ تھوڑی سی ہمت کرنے کے بعد انسان جل تھک جاتا ہے تو گویا کہ ہمارے لیے تو سب سے زیادہ اہم حصہ قرآن مجید کا یہی ہے اور اس اعتبار سے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہمارے اس منتخب نصاب میں اس حصے میں سے بہت سے اسباق جو ہے وہ اس حصے کی صورتوں پر مشتمل ہیں پھر یہ کہ اس حصے میں ایک اور خاص بات ہوئی ہے دین کے فلسفے اور حکمت کے جو اہم مسائل ہیں جن پر بڑی تفصیلی مباحث جو ہیں تفصیلی مباحث آئے ہیں جن پر طویل مکی صورتوں میں اور طویل مدنی صورتوں میں مثلا یہ کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے ایمان کے لوازم کیا ہے ایمان کے سمرات کیا ہے ظاہر بات ہے کہ یہ مکی صورتوں کا مضمون ہے اس لیے کہ مکی سورتوں میں تو سارا زور ہی دعوت ایمان پر ہے لیکن یہ کہ یہ مکی صورتوں میں یہ مضامین جو بہت پھیلے ہوئے ہیں بہت مفصل ہیں پھر یہ کہ منتشر بھی ہیں مختلف مقامات پر آئے ہیں ایک سورہ ہے سورہ تغابل کل اٹھارہ آیات پر مشتمل کہ جس میں ان تمام مباحث کا ایک جامع خلاصہ آ گیا ہے یہ سورہ مبارکہ جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا ابار اس منتخب نصاب کے حصے دو میں شامل ہے اس کا درس ہو چکا ہے کل آیات جس میں سے پہلے میں کے جو دس آیات پر مشتمل ہے ایمان کی حقیقت اور ایمانیات ثلاثہ کی تفصیل ایمان کی پرزور دعوت پھر یہ کہ دوسرے رکوبے کے جو آٹھ آیات پر مشتمل ہے ثمرات ایمانی, ایمانی ایمان سے لوازم کیا ہے ایمان کے نتیجے میں تمہارے طرز فکر میں کیا انقلاب آ جانا چاہیے تمہارے عمل میں کیا تبدیلی پیدا ہونی چاہیے اس موضوع پر جامع ترین صورت صورہ تغابن ہے جو اس گلدستے کی ایک سورہ مبارکہ ہے ایمان کے برعکس کیفیت ہے نفاق اب آپ کو معلوم ہے کہ نفاق کی یہ بیماری اصل پیدا ہوئی ہے مدنی دور میں آکر اگرچہ اس کا سراغ جو ہے وہ ہمیں مکی صورتوں میں بھی ملتا ہے ایک خاص اعتبار سے وہ ابھی آئے گا ہمارا جو اگلا حصہ ہے پانچواں حصہ ہے اس میں تفصیل سے اس پر بحث ہوگی لیکن اصل میں یہ مرض جو ہے پوری شدت کے ساتھ ظاہر ہوا ہے مدنی دور میں تو مدنی صورتوں میں سورہ توبہ میں سورہ نساء میں سورہ عال عمران میں بڑے مفصل مباحث لیکن اس مجموعے میں کل گیارہ آیات پر مشتمل ایک سورت المنافقون ہے اور اس صور مبارکہ میں اس مرض کی بنیاد کیا ہے جڑ کیا ہے سبب کیا ہے اس کی علامات کیا ہیں اس کے مدارج کیا ہیں اس کے عواقب کیا ہیں پھر یہ کہ اس سے بچنے کے لئے کیا تدابیر اختیار کی جائے اگر کہیں چھوت لگ جائے تو اس کا علاج کیسے ہو گویا کہ ان تمام مضامین پر مشتمل کل گیارہ آیات پر مشتمل ہے سورت المنافقور کے جو اس مجموعے میں شامل اسی طرح بہت اہم مضمون یہ ہے حضور کا مقصد بے کیا ہے اور پھر یہ کہ اس کے لیے بنیادی طریقہ کار کیا ہے سورہ سفر سورہ جمعہ یہ در حقیقت ان دو موضوعات پر نہایت جامع صورتیں یہ جو مجموعہ ہے جیسا کہ میں نے ارض کیا کہ یہ دس صورتوں پر مشتمل ہے ان میں سے پانچ صورتوں کا آغاز ہوتا ہے تصویر باری تعلی سے سب باہل اللہ یا یوسف بحول اللہ سے ان کا ایک مجموعی نام ہے المسبحات اور ان کی ایک امتیازی شان ہے ان دس صورتوں میں بھی ایک نسبتاً امتیازی شان ہے پانچ صورتیں غیر مسبحات ہیں جن کا آغاز ہو جاتا ہے بغیر کسی تمہید کے قصم اللہ قولتی تو یاد الوقفی زحا یا یہ کہ آخر میں جو صورت الطلاق اور صورت تحریم ہے یابیٰ تب تغیب ارباج تو پانچ صورتیں اس نوعیت کی ہیں بلا تمہید کے بغیر کسی تسبیح کے تذکرے کے شروع ہو جاتی ہیں پانچ صورتیں وہ ہیں کہ جن کے شروع میں یا تو فعل ماضی کی صورت میں سب حا للہ یا فعل مزارے کی شکل میں یو للہ تین جوڑے تو اس میں ایسے ہیں کہ جن میں ایک صورت مصبحات میں سے ہے اور ایک سورت غیر مصب میں سے سورہ حدید کے ساتھ سورہ مجادنا سورت الحشر کے ساتھ سورت الممتحنہ اسی طریقے سے پھر سورہ منافقون ہے جو کہ سورہ تغابن کے ساتھ ہے سورہ تغابن مصب میں سے ہے سورہ منافقون یہ جو ہے غیر مصبح میں سے ایک جوڑا کل یتن غیر مصب پر ہے سورت الطلاق اور سورت التحریم لیکن یہ جو جوڑا ہے کہ جو دونوں مصبحات پر مشتمل ہے سورت الصف اور سورت الجمعہ یہ اس پورے مجموعے میں اس اعتبار سے ایک امتیازی شان کا حامل جوڑا ہے کہ ایک تو یہ کہ دونوں کا آغاز تسوی رب سے ہو رہا ہے دوسرے یہ کہ دونوں بالکل عین وسط میں یہ جو سلسلہ ہے دس سورت